السّلن ورحمۃ الحمد اللہ علوم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ برس میں شاثر السلام علیہ الزائل علیہ داس کو درج نمبر پیج پہ اور دین پیدیش ہو کہ فضائل امیر المومنین مولانل السلام کی فضل میں لکھی ہوئی کتاب حسرت امیر کبیر سجن رحمۃ اللہ کے میں سے اور اس کتاب میں سے آدیش نمبر دو اور تین کا ترجمہ حضرت مبارکانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں گا حضرت امیر کبیر سج الحمد الرحمۃ اللہ آغ مولان سردار دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا آدیش نقل کر فرماتے ہیں کہ کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حدیث نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جا آخی فضا کثیرت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے قرار دے میرے بھائی یعنی علیہ السلام کے لئے فضا الکثیرت بہت فضل کتنا زیادہ فضل کہ لا تو کہ وہ شمار سے باہر گنتی سے باہر شمار میں نہیں لا سکتے این سے تھاامد بھی خدا میں سنگ فون علی اللہ فضائل کو نقرۃ تعاصل فمن ز کر مین فض تو جو شخص ان فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت بھی بیان کرے ذکر کرے سوچی سے دے کو ان فضلت سے بیان بیچنا لم تذل لاکت تستغفر تص اللہ تو پھر اس سے مسلسل اس بندے کے ہم استغفار کرتے رہیں گے پھر تو ان سے مسلسل کو بخشت چلیں ما باقی علیہ تل کل کتابت رسم جب تک حس نوش دے کتابت پوئی ہاں جی خط پویے من پو جو قابل قرأۃ زیر بین من پامہ ہاں جب تک اس کتابت کے لیے کوئی اس کا اثر باقی ہے اس کی سیاہی باقی ہے تو فرشتے اس بندے کے ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کے میں استغفار کرتے رہیں گے تو آجانگر میں ہم ان حدیث کو پڑھ کے ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اکتم علا علیہ السلام کے بے شمارہ حادیث ہیں جناج جی پہلا حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا علیہ السلام کی فضال اتنے زیادہ ہے کہ تمام قلم جو ہے دنیا کے تمام داخن قلم بن جائے سمندر سیاہی بن جائے زمین کاغذ بن جائے انسان لکھنے والا بن جائے جنات حساب کرنے والا بن جائے پھر بھی علیہ السلام کی فضائل گنتی اور شمارش سے باہر فرمائیں اور آج فرماتے ہیں جو علیہ السلام کی دوبارہ اس نوطے کو درست تھوڑا توجہ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سے فضائل قرار دیا ہے تو جو شاہ جو آپ کی فضائل میں سے کوئی ایک فضلت بھی, بھی لکھے ذکر کریں یا لکھیں تو پھر اس اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس حدیث کو جو اس نے لکھا ہے یا کسی نے اس سے سن کر لکھا ہے اس کے جب تک کوئی نشانی اور اثر باقی ہو حدیث نمبر تین میں فرماتے ہیں قال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے والا حدیث میں جو ہے ذکر کرنے کے بارے میں تھا لکھنے کے بارے میں تھا اس کے لیے جو ثواب ہے ابھی فرماتے ہیں من استماع فضلت بن جو شعد مولا علیہ السلام کے فضائل میں سے کوئی ایک فضلت سنے فضلتَََََََََََََ من فضال ال سوچيد مولٰ على السلامى فضل عليكن فضلت چكس نہ غفر اللہ لہو اللہ جنوع اک تصوابل اجتماع تو اللہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے کسب کی ہیں استماع سن کر یعنی خوش نائے کا کو سے اوم حضن کام خدا سے بخشش بھی لو اگر خوش علی شاپ فضائل کرنا فضلت کے کش نہ توجہ نے گرامی جنگ و جن میں تو علی حاف فضائل ریات پسند گناہ بادشاہ ذریعہ علی حافال ذرب سسم گناہ بادشری اور مولا علیہ السلامی فضائل اسنابی حسنت گنہ خنی بادشری یا وجہ سے دلچسپوں میں عط ملجس بدنا ماتم ملج بدنہ ہاں جی کوئی بھی مجالس اور محافل برپا کرتے یہ سب انہی احادیث کی بدولت جو ہے انہیں عادی کے عملی کرنے کے لیے ہم لوگ قائم کرتے ہیں لہذا یہ مجالس ان عبادت ہے کیونکہ انہیں مجالس کے ذریعے سے ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے کا شوق بھی مل جاتا ہے انہیں مجالس سے سے ان کی فضائل سننے کے بھی شوق ملتا ہے لکھنے کے بھی شوق ملتا ہے تو وہ تمام شوق اور ساتھی یقینی بات ہے ان فضائل کے ذریعے سے ان سے ان کی معرفت جب ہو جاتی ہے تو محبت ہو جاتی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ محبت کے نظر میں دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے قیمت جی بھی ان کی مائیت ہمیں نصیب ہوگا چونکہ جو شاعر جس سے محبت کریں گے قلع انہیں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا چنانچہ من کومن خشی جمراتین جو شخص جس سے محبت کریں اسی کے ساتھ کالق امن بھی مشہور ہوگا جب آج اس پاک الطاف خاندان سے محبت کریں گے جو قالینی کے ساتھ مشہور ہوگا لہٰذا جو ہے یہ کتاب جو ہے تمیر کبیر علیہ تحریف اور ہمارے لیے بہت ہی اس کے اندر موجود حادث انتہائی بارجش اور قیام و قیمتی ہی ہے تو میں دعاقت پرور دیگر عالم ہمیں ان حادث کے مطالب کو سن پر ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے ان کے معنی اور مفہم کو ذہن میں رکھ کر اس پاک خاندان سے مولا علیہ السلام سے یعنی حقیقی محبت مدد کرنے کا توحیہ تو علما پرواز اگاروں حضیت امیر کا بھی حجلہ ملانی جنہوں نے ان مقدس حدیث کو ہمتا نقل فرمایا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند ہیں بلندا آمین رب بلان